اور ہم نے موسا سے سرات کا ودا فرمایا اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا ودا پوری چال سرات کا ہوا اور موسا نے اپنی بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے ناب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دیا